ایک چارج بنائیں گے اور اس میں اوقات نکال کر بھی جائیں گے اس میں اگر اوقاتِ شراب نکال رہے ہیں آپ ہمرات تو اگر نماز کا وقت بدلائے یعنی پہلے ہم نے نکالا تھا عصرِ ابل کا عصر سانی کا نکالا پھر عصرِ اول کا نکالا اب اگر طلوع اور غروب کا نکالنا چاہتے ہیں تو تبدیلی صرف ایک یہ ہوگی کہ آپ زاویہ شمس بدل دیں گے اے کے اندر جو کچھ ڈالا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا हुँ. یعنی اے بدلے گا نماز کے وقت کے لیے نماز کا وقت تبدیل ہوگا تو اے بھی تبدیل ہو جائے گا اور اگر آپ نے بل بدل دیا یعنی آج کے اوقات نکال رہے تھے تو یہ ساری معلومات آج ہی چلیں گی صرف اوقات سرات کے لیے یہ بدلنا پڑے گا لیکن اگر آپ کل کا نکالنا چاہتے ہیں پرسوں کا نکالنا چاہتے ہیں اوقات سرات یا کسی اور دن کا نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ ایک تو یہ چیز بدلنی پڑے گی میل شمس ٹھیک ہے دوسرا ایلٹین بدلنا پڑے گا یہ دو چیزیں بدلنی پڑیں گی یعنی شمس بھی بدل جائے گا اور الٹین بھی بدل جائے گا اور اگر علاقہ ہی بدل دیا آپ نے جنہیں علاقہ ہی اگر آپ نے بدل دیا ہے تو پھر آپ کو ارض البرت بھی بدل جائے ارض <tos> البرت بھی پھر بدل جائے گا کیونکہ اگر میں ایک آدمی کا نکالنا چاہتا ہے تو ظاہر اس ارض البرت میں وہ پشاور کا بی ڈالے گا اور میرے شمس تو ہر روز بدلے گا ایل ٹی ایم بھی ہر روز بدلے گا اور یہ ہر نماز میں بدلے گا <coughs> بات سمجھ میں آئی طرح یہ ہر نماز اگر تبدیل ہو رہی ہے تو اے بدلے گا اگر دن تبدیل ہو رہا ہے تو میں نے شمس اور ایل ٹی ایم بدل جائے گا اور اگر آپ علاقہ ہی بدل رہے ہیں کوئی دوسرا علاقہ تو پھر آپ قرض و درد بھی بدلنا پڑے گی تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہوں گی لیکن اپنے اپنے وقت پر تبدیل ہو گی تو آپ میں نے تین دن آپ کو بتائے تھے کہ ان تین دن کا نصر نہار نکالنا تھا شاید نا وہ نکالا نہیں ہوگا بھولیا ہوں گے پندرہ پچیس اور پندرہ مئی پچیس مئی پانچ جو ان تین دنوں کے نسونہار کے اوقات نکالنے کو کہا تھا تو آپ ان تین دنوں کے نسونہار کے اوقات بھی نکال لیں اور ساتھ ساتھ بکیا اوقات اس رات بھی نکال لیں سندھات نکال لیا تھا مطلب وہ ساتھ کام آئے گا ابھی آپ اس طرح کی فہرست بنا لیں گے کس طرح کی بنائیں उसके ऊपर आप लिख देंगे पंद्रह मई 25 मई और 5 जून इधर लिख दें आप मसलन हम तमाम वक्त सजितने लिए हैं आ, एक सौ आठ वाला वक्त निकालें पहली बात तमाम एक सौ आठ डाल के ठीक है ये जब एक सौ आठ डाल के निकालेंगे तो तो, तो, तो अल्लाह आपका भला करे तो दो वक्त टिकट आएंगे एक सुबह का एक शाम का इसके एक निकालना पड़ेगा फिर आपको बताता हूं अपना साथ जो नए है वो फल्त हो जाएगा अपने आज के लिए हम तुलू आफ्ताब और गुरू आफ्ताब का वक्त निकालते हैं ठीक है आज के लिए ये चीजें सारी वो भी रहने थे सिर्फ ए बदल दें सिर्फ ए बदलें ए की जगह डाल दें नब्बे सारी नब्बे शरिया आठ तीन एक ही जगह डाल दिया नब्बे शरिया आठ तीन एक ही जगह डाल दिया डाल दिया ना अब वही कुलिया हल करें वही जो कुलिया लिखा था कॉस्ट यूनिवर्स वाला کاس انورس ڈبل بریکٹ کاس اے مائنس سائن بی سائن ڈی بریکٹ ختم تقسیم کس بیس ڈی بریکٹ ختم ایک اور بریکٹ ختم تقسیم بندہ یہ بدل کر یہ چیزیں اگر نکال دیں تو دیکھیں کیا نکلتا ہے پانچ اشاریہ نکال لیا ہے یا پہلے سے کہیں دیکھ لیے پانچ اشاریہ صفر چھ چار صفر چھ چار نو صفر نو چار نو سفر نو یہ ایسے ہے عارضی طور پر تو آپ کے پاس سیو ہوتا ہی اس کا جو یہ بٹن ہے نا آپ کے کمپیوٹر میں درمیان میں جو بڑا بٹن لگا ہوا ہے جس کے اوپر یہ ایسے بنا ہوا ہے یہ بٹن ہے اس کو اگر آپ یہ اوپر والا بٹن دبائیں گے ایسے تو یہ دس اسٹیپ محفوظ کرتا ہے بعد میں دس ہوتے ہیں بعد میں پانچ ہوتے ہیں دس اسٹیپ محفوظ کرتا ہے اس کو جیسے دبائیں گے تو اوپر والا وہ پلی آ جاتا ہے اگر آپ نے لکھا ہوا پہلے ہے لیکن دس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ ختم ہو جاتا اگر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہے پھر اس میں پیسے ڈلتے ہیں تھوڑے سے اس کیلکولیٹر میں پیسے ڈلتے ہیں پیسے ڈالے پھر محفوظ ہو جاتا ہمیشہ کے لیے تقریباً تین تین ہزار کے قریب تین یا چار ہزار ہے چار ہزار سمجھ لو چار ہزار پہ اس میں ڈلیں گے کیلکولیٹر میں پھر وہ محفوظ ہو جائے گا اس میں پھر بہت زبردست اچھا کام کرتا ہے جی ہاں چار ہزار والا لیا جائے <laughs> چار ہزار والا کیلکولیٹر ہے پھر اس کے اندر پروگرامنگ ہے پوری اس <laughs> میں پھر پلی ڈال دیتے ہیں پھر وہ بہت جلدی کام کرتا ہے महफूज नहीं हो सकता इसमें आप निकाले डेढ़ सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए डाले ना डेढ़ सौ रुपए से इतने ही काम चलेंगे अगर आप चार हजार डालेंगे फिर वो काम आ सके ना कोई ये निकला कुछ नहीं ये निकल, जो भी निकला होगा क्या निकला पांच नियम सिफर ना जो कुछ और निकला بعض بول رہے ہیں بعض نہیں بولتے اگر یہ ہے تو اس کو باز نے محفوظ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کا مطلب آپ کو پہلے میں سمجھا چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو وہ جو ہو رہا ہوگا سورج وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں نسندار تک پہنچنے میں اتنے گھنٹے لگے اسی طرح یہاں سے لیکٹر وہ ادھر روڈ ہونے میں کتنے گھنٹے لگیں گے اور یہاں کتنے بجے پہنچے گا یہ ہمیں پتا ہے ایک سمے بڑا ہو بارہ بج کے کچھ منٹ بھی پہنچے گا تو لہذا اس بارہ سے کچھ منٹ بارہ بج کے سوا یہ اگر ہم منفی کریں گے تو ترو آفتاب کا وقت آ گا اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کو جمع کریں گے تو حروب آفتاب کا وقت گا तो लिहाजा आपको अभी X मनफी वाई एक्स प्लस वाई ये दो काम करने होंगे X प्लस वाई बन लें तो आ जाएगा हुक्त और X माइनस वाई बन लेंगे तो आ जाएगा टुलू का वक्त क्या होता है एक्स प्लस वाई पहले कर लें कह दो सत्रह अशारिया तीन आठ आठ इसको आप घंटे मिनट बना रहे हैं पांच बजकर तेईस मिनट बीस सेकंड ये बन गए शाम के पी एम ठीक है सत्रह जब बताता है इसके बाद वो ई एम कहना चाहता है और ये माइनस वाइके क्या निकला सात अषारिया पंद्रह दो घंटे मिनट में क्या बन गया पंद्रह मिनट चलो बत्तीस तैंतीस जो भी है ठीक है यह आ गया यह जो है पांच बज के तीस मिनट बीस सेकेंड بیس کا مطلب ہے کہ ان تیس سیکنڈ سے کم ہے نا اس کو ویسے حضر کر دیں گے سات بج کے پندرہ منٹ تینتیس سیکنڈ یہ تیس سے زیادہ ہے نا جی اس کو حضر کر کے اس کو سولہ کر دیں گے ٹھیک جی ہو گیا یہ طلوع کا وقت ہو گیا یہ گروپ کا وقت ہو گیا اوپر گروپ ہے جی جی اوپر والا گروپ پلس والا گروپ ہے نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے مغرب پانچ پچیس پانچ تیئیس ہے پانچ پچیس لکھائی صحیح نہیں ہے اس کا دو منٹ پہچاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ احتیاط کر دیا تو پھر آپ کو تین منٹ احتیاط کرنا چاہیے پانچ پچیس ٹھیک نہیں لکش ہمیں جب وہ وقت دکھا جائے جو اصلی وقت ہے پھر آپ جمع کرتے تھے بعد میں تو یہ ہو اور سات بج کے سولہ منٹ انہوں نے بھی بند رہی اس میں بھی احتیاطی ایک منٹ پہلے شروع کر دی تو ہے یہ سولہ منٹ صحیح وقت ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں یہ بالکل درست وقت ہے انہوں نے کوئی سیٹنگ میں تبدیلی کی ہوگی ان کا مسئلہ ایک ہی میں کتنے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے یہ ضلع کتنے کتنا بڑا ہے اگر بہت زیادہ بڑا ہے مطلب کہ اگر فضائی یہ مثلا یہ یہاں پر ملک شہر ہے نا ہمارا صحابی صحابی یہاں ہے اس سے فضائی ستائیس کلومیٹر فضائی ستائیس کلومیٹر فضائی ستائیس کلومیٹر, فضائی ستائیس کلومیٹر So 27 किलोमीटर इतनी देर तक तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा यही वाला वक्त चल जाएगा इसके बाद आपको एक मिनट का फर्क आ जाएगा एक मिनट का फर्क एक मिनट का फर्क इसके दरमियान में कितना होगा जी यही वक्त चलेगा 27 सत्ताईस सत्ताईस दो पच्चीस कर लेकिन पचास आप پچاس گول یہاں سے یہاں تک پچاس لیکن جہاں کا آپ نے ٹول ارض لیا ہے وہاں سے پچیس ادھر پچیس ادھر سمجھ گا تو اتنے کلو میٹر تک تو بالکل صحیح کام کرے گا کوئی منٹ منٹ کا فرق بھی نہیں آئے گا اس سے زیادہ اگر ہوگا تو پھر ایک منٹ کا فرق آ جائے گا ہمارے علاقوں میں دونوں طرف دونوں طرف ہم لے لیتے ہیں تو دونوں طرف یہ احتیاط اسی ہو گئی اس سے آگے اگر چلے جائیں گے تو پھر اس کا فرق آتا رہے گا کلو میٹر زمینی کلومیٹر میٹر اس میں کوئی فرق ہے جی ہاں فضائی اور زمینی میں فرق ہے اگر میں یہ دیوار کے اس طرف جانا چاہتا ہوں اس دیوار کے ادھر میں یہاں سے ایسے نکلوں گا کیونکہ ایسے جا نہیں سکتا ہوں ایسے نکلو کے ایسے گھوم کے وہ ادھر سے آؤں تو مجھے ایک کلو میٹر لگے گا جی لیکن فضائی یہاں سے ہوئے چند قدم تو زمینی راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا بیڑا ہوتا ہے یہاں سے بالکل سیدھا ہو رہا تھا بات سمجھ میں آیا تو یہ ہو گیا ہمارا تلو اور روپ کا وقت بھی آ اللہ کے پذل سے اب ایک کال جو اسٹر کیا تھا بہت ساتھیوں نے اس کا جواب ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اسکال یہ کیا تھا کہ جس وقت سورج تلو ہوا اس وقت ستراس سے اس کا فاصلہ نبے اشاریہ درجے پچاس وکی کے نا درجے और 90 दर्जे 50 पचास हैं इतने है ना जी। और सूरज की स्पीड कितनी है चार मिनट में एक दर्जा 90 पचास है जरा दे दें तीन सौ साठ तीन सौ साठ तीन सौ साठ मिनट और ये 50 दकीके हैं चार मिनट और लगाने कोई बात नहीं है हमारी पास भी ठीक है ठीके? तो एक दर्जे के करीब लगा दो तो ये जो हो गया तीन सौ साठ मिनट इसके घंटे बना रहे हैं तकसीम साठ चीजें बन गए छह घंटे छह घंटे बन गए ना इसके تو چھ گھنٹے اور یہ چار کی بجائے آپ تین منٹ کر لیں ٹھیک ہے تو چھ گھنٹے تین منٹ کیونکہ کتنے درجے نبے نبے سے چار تین درجے اس میں طے کرنے تو چھ گھنٹے تین منٹ میں وہاں سے سورج ادھر پہنچ جائے گا ادھر سے چھ گھنٹے تین منٹ میں ادھر پہنچ جائے گا تو لہذا ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ اوکا جسرات نکالنے کی ضرورت نہیں ادھر لمبا ہم نے کام کیے خام خان اسی طرح اگر آپ اس کو لے لیں کہ ایک سو آٹھ درجے ہوتا ہے انتہائی شہر کے وقت ٹھیک ہے ایک سو آٹھ کو چار سے ذرا دے دیں کتنے گھنٹے بن گئے چار سے نہ دے دیں آپ پندرہ سے دے دیں آپ کی مرضی ہے کتنے منٹ بن گئے چار سو بتیس اس کو تقسیم کر دیں کے ساتھ کیا ہو جائے گا कितने घंटे सात घंटे दो मिनट दो मिनट बीस मिनट चलो बीस मिनट जितने भी हैं तो हर रोज जिसमें आज से सात घंटे बीस मिनट पहले सुबह शादी और सात घंटे बीस मिनट बाद सुबह उठी शादी तो लिहाजा ये इतना लंबा चौड़ा ये काम करने की जरूरत क्या है यही होगा ना जैसे कि उन्होंने यह कहा था कि उप से नीचे 18 दर्जे होता है 18 दर्जे होता है 18 अठारह हजार कितना हो गया बहत्तर तो बहत्तर का मतलब नहीं है एक घंटा 12 मिनट तो उत्तर आफ्ताब से एक घंटा बारह मिनट पहले सुबह शादी लगा लो गुरु आफ्ताब के एक घंटा बारह मिनट बाद ईशा आसान काम हो गया ना تو خام کہ اتنا لمبا کام کیوں کرتے ہیں یہ اسکار ہے سب اس کا جواب ہے اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہمارا مشرق ادھر ہے یہ ہمارا مشرق ہے یہ شمال ہے ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سواب ہی ہے ٹھیک سورج شادی کے وقت سورج ہمارے سمت ال سے ایک سو آٹھ درجے دور ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ ہمارا خطے نہیں سننا آ رہا ہے یہ شمال سے آ رہا ہے اور آگے چلا جائے گا جنوب کی طرف اور ہوتا یہ ہے کہ سورج یہاں ہے صبح صادق کے وقت اس یہاں سے یہاں تک تو بنتے ایک سو آٹھ لیکن سورج نے یہاں سے ادھر سے سیدھا ادھر ہمارے سر پہ آنا نہیں سورج کی اپنی سڑک ہے اس کے مطابق اس نے جانا ہے ایسے جائے گا ادھر آئے گا نس پر آئی کیونکہ آپ جب دیکھیں گے گرمی کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں آپ کو بالکل بل واضح پتا چلے گا کہ سورج جو ہم یہاں کھڑے یہ مشرق ہے ہماری سیدھا سورج ادھر سے شروع نہیں ہوتا نہ سامنے سے وہ ادھر پونے سے شروع ہوگا से शुरू होकर सूरज ऐसे जाएगा ऐसे इधर आएगा हमारे सर पर नहीं आएगा वहां से सीधा इधर आ जाता तो इस सूरज को वहां से इतनी देर ही लगती एक आठ दर्जे तय करता हूं लेकिन उसने यहां नहीं आना उसने वहां से ऐसे घूमना है इधर ऐसे जाएगा जाएगा और इधर हमारे पतली सुंदार में تو وہاں سے ادھر تک کا فاصلہ یہ ایک سو آٹھ درجے نہیں ہوتا یہ فاصلہ بہت زیادہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر سے وہاں تک ایک, ایک سوار تھا اسی طرح ابھی سردی کے زمانے میں سورج گروگر کونے سے شروع ہوتا ہے اس طرف سے وہاں سے شروع ہو کہ اس نے ایک سو درجے یہاں ایسے ہی طے کرنے ہیں ہماری طرف اس نے وہاں سے ایسے جانا ہے وہ ادھر جائے گا جانا تو وہ جو فاصلہ ہے اس کا بہت کم ہے یہاں سے ایک سو آٹھ درجے بنتے ہیں لیکن وہاں سے وہاں تک بنتے بہت کم درجے بنے بات تو لہٰذا اس کو وہاں سے اگر ادھر سیدھا آنا ہوتا اور ہمیشہ ہی سیدھا آنا ہوتا تو اس کو ہمیشہ ایک سو آٹھ درجے کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کو سردی میں وہاں سے ادھر سے شروع ہو کے ادھر گرمی میں ادھر سے شروع ہو کے ادھر جانا ہوتا ہے تو ان دونوں کی دنا کر گرمی میں اس کا راستہ لمبا ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں تک سردی میں اس کا راستہ چھوٹا ہو جاتا ہے وہاں سے وہاں تک تو اس لیے سردی میں بہت کم وقت لگتا ہے اور گرمی میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے ایک سوار آٹھ جتنا وقت بہرحال نہیں لگتا حال بنتا اگر میں موجود ہوں منتقل ہاروا میں منتقل ہاروا میں दो दिन ऐसे आएंगे कि सूरज को सामने से शुरू हो गए मेरे और ऐसे ऊपर आएगा इधर से मेरे सस्त गुजर उन दिनों में इसको एक सौ आठ दर्जे ही तय करने पड़ेंगे आठ दर्जे ही तय करने पड़ेंगे तो लिहाजा उन दिनों में वक्त भी उतना ही रहेंगे जितना है क्योंकि उतने दर्जे तय करने पड़ रहे हैं उसको तो लिहाजा वक्त भी उतना करेगा बात समझ में जिस वजह से मैं कहता हूं اس کو سورج کو اگر یہاں سے ادھر آنا ہوتا تو اس کو 108 سو آٹھ کرنے پڑتے لیکن ادھر سے ادھر آنا پڑتا ہے اور درجے کتنے بنیں گے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم زور لگا کے یہ نکالتے ہیں کہ کتنے گھنٹے لگیں گے اس کو سمجھ میں آئی رات کمار بس یہ اصل بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے ویسے کرتے تھے 6 گھنٹے دیکھ لو 90 शारिया के बंटे बंटे भी छह घंटे तीन मिनट यह तय कर रहा है पांच घंटे में आया ना हमको तो यह तय कर रहा है त्रुव रूप का निकाला था ना हमने त्रुव जो है पांच अशारिया कितनी देर में यह वहां से लेकर इधर तक पहुंच जाना है इसमें हालांकि इसने नौरिया आठ दर्जे तय किए طے کی ہمارے اعتبار سے سورت کی اپنی سڑک تھی وہ اتنی اتنی نہیں طے ہوئی اس کے کم درجے تے ہو گئے پتا نہیں سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے. اس کو جو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جہاز ہے جہاز نہیں گاڑی دور گاڑی نہیں جہاز جہاز ہے میں نے کہ ابھی یہاں ہے جگہ پہ اور پھر وہ آس سے چل رہے ہیں بظاہر آستھا سے چل رہا ہے جات ابھی یہاں ہے ادھر سے کچھ دیر بعد وہ یہاں پہنچا وہاں سے یہاں پہنچا لیکن میرے اعتبار سے تو وہ میں نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا اتنا پہنچا ہے لیکن وہ کتنے کلو میٹر کر چکا ہے کوئی پتا نہیں اس کا بھاشنا کچھ اور ہوگا کیونکہ وہ چل رہا ہے نو سو سوا نو سو کلو میٹر فری گھنٹے کی رفتار سے وہ تو ایک منٹ میں اتنا فاصلہ طے نہیں کرتا وہ تو ایک منٹ میں بہت سارا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی اسپیڈ وہ میرے لحاظ سے جو کچھ ہوا, ہوا ہے میرے لحاظ سے تو یہ ہوا کہ اس نے یہ زادیا پسرا بنتا ہے تیس درجے کا تیس درجے طے کیے لیکن اس نے خود کتنے درجے طے کیے ہیں اس کے نیچے سے کتنے ترول برت کے گزر چکے ہیں یہ کوئی پتا نہیں وہ اسی طرح یہ سورج نے وہاں سے وہاں تک کا جو سفر طے کیا ہے یہ میرے اعتبار سے تو پہلے یہاں سے نو درجے تھا اب یہاں سفر درجہ ہوا اس کا لیکن اس نے خود سورج نے کتنا درجہ طے کیے ہیں یہ اس گلی سے پتا چلتا یہ گلیاں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کثرت مسلس ہی بنتی ہے یہ جو ہم نے یہ گلیا حل کیا ہے جی والا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کو پانچ اشاریہ صرف چھ گھنٹے یہاں سے یہاں تک لگیں بس یہ والا بس مسلس حل کرتے ہیں یہ قرمی مسلس ہے وہ والی جو ہے نا دوسری مسلس تھی یہ قرمی مسلس ہے یہ تین اضرا بنتے ایک ضلع دوسرا ضلع تیسرا ضلع ایک زاویہ دوسرا زاویہ تیسرا زاویہ ان میں کچھ چیزیں بھی معلوم تھیں ان کے ذریعے سے ہم نے یہ معلوم کیا سمجھ میں آ تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے ادھر سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے صحیح. جی جی جو کہتے ہیں کہ گرم اور یہ سورج کا سڑک تبدیل ہو جاتا ہے جی جی تو یہ گرمی میں زیادہ فاصلہ پہ کرتا ہے تو زیر افق بھی یہی ترتیب ہے تو عام پر مستقل اٹھارہ کیوں ہی کہتے ہیں کہ یہ گرمی میں بھی زیر افق 18 ہے صبح سال ایک اور گرمی میں بھی 18 ہی ہے تو یہ گرمی میں پھر 18 سے زیادہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ چونکہ فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے جو صورت کی سڑک ہے تو اسے اس زبان سے اٹھارہ میں فرق آنا چاہیے گرمی اور سردی کے اعتبار سے دیکھو اس اٹھارہ میں فرق نہیں آتا اس لیے کہ جب سورج ہمارے اعتبار سے اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے से उस اس وقت ہمیں روشنی نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سورج ادھر گھوم جاتا ہے वو, یہ مثلاً افک تھا یہ ہمارے افک تھا نا ہم اس کو دیکھ رہے تھے یہاں سے یہ اٹھارہ درجے سورج یہاں ہے ٹھیک ہے نیچے سورج ہے ہمارے ہمارا سمت راست تھا ہمارے سمتر راج کے اعتبار سے تو یہاں تک نبے تھا ادھر اٹھارہ درجے بنتے تھے اور جب بھی سورج ہمارے سمت ال کے اعتبار سے اٹھارہ درجے نیچے ہوگا تو اس کی روشنی اوپر آ جائے گی لیکن اس کے بعد جب سورج یہاں سے ادھر کو آتا نہیں ہے اس نے ادھر سے اپنی سڑک پہ ادھر جانا ہے ایسے ایسے جاتا ہے تو اب ہمارے اعتبار سے ادھر سے ہمارے اعتبار سے جب نبے تک نبے شری آٹھ تین ہو جائے گا تو ٹرو ہو جائے گا لیکن اس نے یہ درجے کتنے طے کیے ہیں یہ اٹھارہ نہیں ہوتے یہ زیادہ طے کر کے ادھر پہنچتا ہے یہ اگر اٹھارہ اٹھارہ تو یہاں سے یہاں تک بنتے ہیں یہاں سے یہاں تک نہیں بنتے یہ ایسے ترچھا آ رہا ہوتا ہے ترچھا آ رہا یہاں پہنچا تو ہمارے اعتبار سے تو نبے بنے لیکن اس نے یہ پہلے اٹھارہ درجے نیچے تھا اب یہ صفر درجے سفر درجے پہ پہنچا ہے پچاس لڑکے کے نیچے لیکن درجے زیادہ طے کر کے پہنچا ہے اس لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے پھر ادھر سے بھی اس نے ایسے آنا ہے ہمارا اتنے سنداز یہ ہے ادھر پہ پہنچے گا یہ اس وجہ سے فرق پڑتا ہے ہمارے اعتبار سے یہ اٹھارہ ہی رہے گا ہمیشہ جب بھی اٹھارہ درجے اگر ادھر ہے سورج ادھر ہے تو سے ہمارے 18 درجے اگر یہاں بن رہے تو یہ اٹھارہ درجے پر ہی روشنی پھینکے تو 18 درجے پر ہی ہمیں پہلی روشنی نظر آ جائے گی یہ اگر گرمی کے زمانے میں سردی میں مثلاً سورج یہاں سے ٹرو ہو رہا ہے تو ادھر سے نبے درجے نبے نبید شری آٹھ ہوگا تو نظر آئے گا اور سردی کے زمانے میں گرمی میں اصل یہاں ہے تو ادھر جب نوے شری آٹھ تین ہوگا بارش انتراش سے تو پھر بھی نظر آئے گا کافی ہمارے اعتبار سے ہوئی رہے گا میں تو اس کے اپنی سڑک چلنے کے اعتبار سے جتنے بھی بن جائے وہ الگ جی اب ایک بات اور کر لیتے ہیں وہ اشراق کے وقت کے متعلق ہے کہ یہاں اشراق کا وقت کب بنے گا بہت آسان ہے اس میں بھی آپ دو وقت تو نکال چکے ہیں لہذا فقط یہ کر لیں کہ ایک ہی جگہ پر کیا ڈالیں گے اٹھاسی شری چھ یہ ایک جگہ ڈال کر اس کو کو حل کریں تاکہ پتا چل جائے کہ آج اشراک کا کیا ہے اے میں اٹھاسی شری چھ محفوظ کریں اٹھاسی شری چھ کیا ہے کیا ہے یہ جو میں آپ کو بتایا نا یہ ہمارا روپ تھا یہاں شروع ہوا سورج اس کے بعد ایک اشاریہ چار درجے جب اوپر آتا ہے تو اشراک کا وقت آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سمت الس ہے نبے منفی ایک اشاریہ چار یہ اٹھاسی شری چھ بن جاتا تو ایک زاوی شمس ہے اٹھاسی شنی چھوی شمس ہے کہ جس وقت سورج ہمارے سے اٹھاسی درجے نیچے ہوگا اس وقت یہ کا وقت ہو جائے گا Thank you. بھی نہیں ملے گا سات ستاس ستائیس سات ستائیس نکل گیا نکلا تھا چار اشاریہ آٹھ چار اشاریہ آٹھ چھ چار دو آٹھ چھ چار اس کو آپ نے وائی میں ڈال دیے میں ڈال کے اس کو ایک سے منفی کیا سات منٹ 32 سیکنڈ گو کے سات بج کر اٹھائیس منٹ اور تلو آفتاب کتنا بجے ہوا تھا سات سولہ پر سولہ اور دس چھبیس اور دو بارہ منٹ تو بارہ منٹ بعد گو کہ تلو آفتاب کے, کے بارہ منٹ بعد بار بن جائے گا اشراک کا بار. یہ ہے آپ کی سردیوں کے اندر نا تو اگر آپ گرمی کے زمانے میں کسی کے نکالیں گے جولائی جون کا اصل اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا روز روز نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ہم لوگ سردی کے زمانے میں نکال لیتے ہیں دسمبر کا تو پتا چل جاتا ہے کم از کم کتنا فرق ہوگا پھر بائیس جون کا نکال لیں پتا چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا فرق ہوگا تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اتنے کے لکھ دیتے ہیں کہ اتنے منٹ بعد آپ اشراک تو جون میں دیکھ لیں 22 جون کا آپ لوگ نکال لیں گے کبھی کسی دن اسی طرح اشراک کا وقت جتنے منٹ نکلے تو سمجھو کہ اتنا زیادہ زیادہ فرق ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنے منٹ بعد آپ کو پڑھنے. ہو سکتا ہے پندرہ تک پہنچ جائے ہو سکتا ہے سولہ تک پہنچ جائے میں زیادہ شام کے وقت جی جی اس سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ رفتار کے وقت دیکھیں گے اور بھی जी जी। زیادہ ہوگا اس کا معلوم کے ساتھ کتنی دیر آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں صبح کے وقت میں دیر دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت میں دیر وہ زیادہ بنے گا وہ کراچی میں بھی سولہ منٹ से لے کر انیس تک چلا جاتا ہے یہاں اور بھی زیادہ ہو کتنا بنتا ہے اس کا بھی حساب اسی طرح نکالنا پڑے گا جیسے ہی ایک مرتبہ حساب نکالتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ زیادہ زیادہ اتنا ہوتا ہے لہذا. اتنے منٹ سے لے کر اتنے منٹ تک یہ بکرو وقتوں کو ہو گیا سارے اوقات ہم نے نکال لی ترو کا نکل گیا اور عصر اول کا نکل گیا اصر ثانی کا نکل گیا اشراک کا نکل گیا جیسے اشراق کا نکلا ہے اسی طرح اصر مٹرو کا نکلے گا فقط زاوی تبدیل کرنا پڑے گا اس میں 87 شریف سات ڈالیں گے اس میں 88 شری چھ ڈالا ہے اور جیسے طلوع گرو کا نکلا ہے اسی طرح یہ عشا صبح کا نکلے گا یہ فقط زاویے کو تبدیل کرنا ہوگا اب آپ کے پاس ایک چارٹ اس میں بنا ہوا ہے اس کتاب میں اور پات جہاں ختم ہوتا ہے یہ ہے سفر نمبر 183 سو 183 پر ایک سو تراسی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ایک خانی جو ہے پچیس تاریخ کا کون سی کا پندرہ کا پندرہ مئی کا نکال دیں گے یہ پورا بنا لے گا آپ ایک مہینے کا چارج اس طرح کا پندرہ مئی پھر پچیس لکھ دیں پھر پانچ یہ لکھ دیں گے ایسے بنا پہلا لکھ دیں آپ پندرہ مئی پھر ایک دو تین چار پانچ چھ دس خانے چھوڑ کر پھر لکھ دیں پچیس اس کے بعد پھر مزید اکتیس کا ہوگا چار چار جون لکھ وجہ چار دن بتا دیں یہ ایسے کھانے بنانے ہوں گے پورے کاپی کے اوپر صبح تین دن کے ہوگا کس رات نکالیں گے ادھر نکال دیں گے آپ اٹھارہ درجے کا وقت ادھر وردی آپ پندرہ کا نکالنا چاہتے ہیں پندرہ درجے کا نکال اور ادھر نکالیں گے تھرو کا یعنی نویشا بھی آٹھ تھی مارا ادھر آپ نکال دیں گے اس کو نہار وہ آپ ایسے بھی نکالیں گے وہ نکال کے ادھر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نکال لیں گے کو رہنے دیں تو وہ روٹ کو نکال لیں اور اس کے بعد پھر آم نکال لیں شف کے احمر والے کو نکال لیں گے اور اس کے بعد نکال لیں گے اٹھارہ والی شاہ عشاہ مشق کے لیے صرف ٹھیک ہے اور صرف ایک پندرہ مئی کے اوپر نکال لیے آپ جب ایک مرتبہ اٹھارہ درجے ڈالیں گے اے نہیں تو منفی کرنے سے یہ آ جائے گا مثبت کرنے سے یہ آ جائے گا جمع کرنے سے پھر دوبارہ گلیاں حل کریں گے پندرہ ڈال کر تو منفی کریں گے نسبندان سے تو یہ آ جائے گا جمع کریں گے یہ آ جائے گا پھر تیسری مرتبہ ڈالیں گے تین, تو منفی کرنے سے گا جمع سے ہی جائے گا پھر بھی تین مرتبہ حل کرنا ہوگا تو تین مرتبہ حل کریں گے یہ کا پھر اسی طرح یہ اسی طرح یہ،, یہ بھر کے آپ ہوم ورک ہے آپ کا واجب المنزلی تو <tills> ہوم ورک ہے یہ ہوم ورک کر لینا اگر وقت ملے تو نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ہے بعد میں پھر طلبا <tắng> <tắng> کے سامنے شرمندہ ہونا ایسے <tills> <tắng> <toh> <tắng> یہ بشک خود کی ہوگی یہ بشق کرنے سے پھر غلطی ہوتی ہے جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کا حل آدمی تلاش کرتا ہے پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کسی کو پڑھائیں گے تو وہ طالب علم جب غلطی کرے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے اس کا حل یہ ہے لیکن اگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے اور بش بھی نہیں کی ہے تو طالب غلطی کرے گا تو آپ پکڑ نہیں سکے وہ بھی اسی طرح دے گا اور آپ بھی اسی طرح رہیں گے اس لیے ضروری ہے غلطی ہوتی ہے ہوگی یقیناً ہوگی لیکن اس پر پھر حل بھی تلاش کرنا چاہیے جب بار بار غلطیاں ہوں گی بار بار زیادہ اپرادھ کی غلطیاں ہوں گی تو زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس کا تو اس کی کوشش کریں کہ یہ پورا ہو جائے جب یہ ایک پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ساری غلطیاں اس میں جمع ہو جائیں گی تو پھر اس کے جوابات بھی آپ کے پاس خود بخود موجود ہوں گے پہلے سے چند غلطیاں ہیں موٹی موٹی ہوئی ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ جب خود ہوگی تو یاد ہوگی ورنہ بتانے سے نہیں یاد ہوگی دوسرا بتا دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا نہیں ہوگا خود غلطی کرے گا پھر وہ فائدہ <coughs> ہوگا اس کا ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی ہو جائے گا کوشش کریں ان شاء اللہ وقت ہے تو ہو جائے گا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ہمارا اوقات سلاد تقریباً سارے پورے ہو گئے جتنے بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پھر ہوتا ہی ہے جو عام نقشے بنے ہوتے ہیں اوقات اثرات کے پچھلے سال بھی ہم نے شاید کیا تھا اللہ نے کیا تھا کہ یہ مہینے کی پہلی اور سولہویں تاریخ کا وقت نکالا جاتا ہے نکالنے کے بعد درمیان والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اوسط سے پور کر لیتے ہیں اوسط نکال کر پور کر لیتے ہیں تو پورے مہینے کا نقشہ بن جاتا ہے بہت آسان سے بات ہے اس میں Group> تو اس لیے ہم نے کیونکہ ایک مہینہ تو تین کے نکال لیے پندرہ کا پچیس کا چوبیس کا, کا ان دونوں کا فرق دیکھ کر یہ درمیان والے خانے پور کر لیں گے ان دونوں کا فرق دیکھ کر یہ والے خانے پور کر لیں گے بس جان چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے گھر سے مسجد مسجد سے گھر جی اب دوسرا ٹاپک جو ہمارا شروع ہوگا वो है संत किबला का <laughs> संत किबला की وہ کچھ یوں بنتی ہے یہ شمال ہے یہ ہمارا بلد ہے جو بھی ہو یہ ہمارا قبلہ مکہ ہے یہ ختحصار ہے ہمارے بلد کا فتح نسند یہ مکہ کا نسن ہار سے یہ جو ہے ختح قبلہ ہے یہ جو سے کبلا یا دائرہ کو ٹیبلا وہ کہتے کس پہ ہیں یہ پہلے دیکھ لیں کہ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کا جو سمتر راس ہے بالکل ہمارے آسمان پر مکتا ہمارے سر کے آزاد کا سمتر راس اس سمتر راس سے آپ ایک دائرہ بنانا شروع کریں جو چلا جائے مکہ کے سمتر راس پر बैतुल्ला के समतुल रास्क बैतुल्लाधर है तो यहां से आप दायरा खेचे सीधा बैतुल्ला के समतुल रास्त तक चला जाए फिर वहां से नीचे आ जाए और जाकर बैतुल्ला का समतुल कदम फिर हमारा समतुल कदम फिर ऐसे घूम के वापस फिर आकर निकल जाए यह तो दायरा होगा इस दायरे को दायरातुल टिमला करते इस दायरे को दायरातुल کہتے ہیں جو जो سمت ال मक्का مکہ کا سمت ال راس اور ہمارے سمتل قدم ان سے بیکر بنے اس کو دائرت ٹبلا کہتے ہیں یہ وہ دائرت ٹبلا اگر ہمیں مکہ کا سمتول راس نظر آ رہا ہوتا تو بہت آسان مسئلہ تھا ہم مکہ کے سمت ایسے دیکھ لیتے اور یہاں سے کھڑے ہو کے مکہ کے سمتر راس کی طرح कर کر لیتے हमारा تو ہمارا کب لوگ ہو جاتا کیونکہ سمتر راس کی طرح رخ کرنا خود اس کی طرف رخ کرنا ہے آسان سی بات ہے نا سمتر راس کی طرف رخ کیا تو بہت اس آدمی خود اس کی طرف رخ کر لی تو جن دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج چلتا چلتا مکر راس پہنچ جاتا ہے بیت اللہ کے سمتول راس پر پہنچ جاتا ہے یہاں سے چلا اور چلتے چلتے ہو کر گیا اور بیت اللہ کے سمتول راس پر پہنچ گیا جب بیت اللہ کے سنتولہس پر سورج پہنچا ہو اور وہ سورج ہمیں نظر آ رہا ہو تو ہم اس سورج کی طرف اگر کر لیں تو این بیت اللہ کی طرف منہ ہوتا ہوا یہ سمجھ میں آئے گا کہ سورج کی طرف اگر رخ کر لیا تو این بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا اس کی میں نے پہلے بھی دی تھی تو سر وہ پنکھا ہے وہ پنکھا مرنارش اقبال صاحب کے اوپر تو اگر میرے ادھر روک گیا تو پنکھے کی طرف رخ بھی نہیں ہے اور شد کی طرف بھی نہیں ہے دیکھیں کے میں نے وہ ایسے پنکھے کی طرف رخ کر لیا تو جیسے پنکھے کی طرف روک کر ہوگا اس کی طرف خود ہو جائے یہ مجھے بے شک نہ نظر آ رہا ہے ادھر ایسے بند ہوئی لیکن اگر یہ پنکھے کے نیچے ہے اور میں نے پنکھے کی طرف رخ کر لیا تو اس کی طرف خود ہو جائے گا رخ آٹومیٹک چیز ہے نا اسی طرح اگر بیت اللہ है ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے آسمان میں جو اس کے اوپر ہے بیت اللہ کے اوپر تو اگر میں نے اس آسمان میں موجود چیز کے اوپر رکھ کر لیا تو خود بخود بیت کی طرف رک جائے گا یہ سمجھ میں آتی ہے نا اگر وہ نظر آ رہا تو طرح کر لیتے. لیکن بیت اللہ نظر نہیں آتا کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہمیں جو متعین طور پر ہر روز پہنچیں گے کہ یہ بیت اللہ اس بیت اللہ کے اوپر ہے تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اگر میں خط کھینچوں یہ جو رخ کروں تو کدھر رکڑوں ادھر کروں بیت اللہ آ جائے گا ادھر کروں ادھر کروں ادھر کروں, ادھر کروں, ادھر کروں, ادھر کروں کدھر رخ کروں کے سامنے بیت اللہ یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے کچھ کلیات کے ذریعے سے ہم یہ پتہ چلا لیتے ہیں یہ جو ہمارا این شمال ہے اس این شمال سے اتنے درجے آپ ادھر رخ کرو گے تو سامنے بیت الگ یہ جو ہمارا این شمال ہے اس شمال سے اتنے درجے آپ ادھر کو کرو گے تو بیت اللہ آئے گا یا اس شمال سے اتنے ادھر کریں گے تو بیت اللہ گا ہم لوگ ہیں تو, ہے تو ادھر کریں گے جو لوگ بیت اللہ کے اس جانے ہیں وہ ان کے بیت اللہ سے ادھر ہوتا ہے وہ ادھر کو رخ کریں گے تو کچھ کلیات سے یہ پتہ چل جاتا ہے جیسے اوقات کے سرات آپ کے سامنے ہے کہ اس کلیے کو حل کیا تو وقت آگیا گیا تھا نماز کا رضی کا چکر جمع تفریق سائن کوس ٹین ادھر کیا لیکن نماز کا وقت آگیا اور صحیح آ اس کے مطابق ہی صرف صحیح نہیں تھا بلکہ اگر آپ حالت میں جا کے دیکھتے کہ میدانی علاقے میں چلے جائیں اور جا کے دیکھیں کہ, کہ, کہ سورج شروع ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سورج گرو ہونے سے پہلے چلے جائیں جیسے سورج کے کنارے نظر آ جائے تو آپ اپنی گھڑی دیکھیں تو آپ کے پاس سات بج کے سولہ منٹ ہوئے ہوں بالکل سو فیصد ایک کلو ٹائم ہوتا ہے کتنا کے تک یہ صحیح وقت ہوتا ہے अगर आपके पास वक्त आ रहा था सात बजकर 15 मिनट तैंतीस सेकंड तो आपको सूरज का जो किनारा में आएगा वो सात बजकर 15 मिनट तैंतीस सेकंड पर ही नजर आएगा ऐसा नहीं कि वो तैंतीस से पहले 30 पर नजर आ जाए या तैंतीस पर नजर आए और 40 पर नजर आए ऐसा नहीं होगा वो तैंतीस पर ही नजर आ समझ में आई बात है اس کے بش کر لینا کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا وہ تو ہے شاید اس حق یہاں آپ کو نظر نہ آئے تو آپ اصل عمل اصل ثانی کا دیکھ لینا جو انہوں نے کہا ہے کہ آج اثر اصل ثانی مثلاً اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگی آپ شاید بیٹھ کے ناپتے لیں سایا سے ناپ لیں اس کے بعد پھر سایہ ناپتے رہے جب وہ وقت ہوگا اتنے بجے ہی وہ شاید ایک مثر ہوگا اتنے بجے ہی شاید او مشر ہوگا اس سے آگے پیچھے نہیں آنے کے کیلکولیٹر کو تو پتا نہیں تھا یہ کیلکولیٹر نے بتایا نا آنے کے اس کو پتا نہیں ہے لیکن اس نے بتا دیا صحیح کام کرتا ہے تو اس پہ اعتماد کرنا چاہیے انگریز نے بنایا کوئی بات نہیں لیکن ہمارے فائدے کے لیے بنایا فائدہ تو اسے اٹھا سکتے ہیں اسی طرح یہ ہیں کلیا ہے سمتھنگ لاکیں تو سب کے کی کنیات ہیں اور اس کے ذریعے سے بتا دیتے وہ کہ آپ اس شمال سے اتنے درجے ادھر کو رخ کرے ہوئے تو سامنے قبلا ہوگا وہ اثلاً اس مسلس میں یہ والا زاویہ ہوتا ہی ہے یہ ہمارا خط شمال جنوب بھی ہے ہمارا خط طول بھی ہے ہمارا خطے نصنہار بھی سارے نام اسی کے ہیں کہ یہ یہاں سے ایسے جا رہے ہیں یہ سارے نام اس کے ہیں اب یہ جو جا رہا ہے اوپر آسمان میں اس کو ہم زمین پر بھی فرض کر سکتے ہیں جیسے زمین والے خطے استعمال آسمان پر فرض کیا تھا تو آسمان والے وہ نیچے زمین پر بھی فرض کر سکتے ہیں تو یہ ہے اوپر شمار لیکن اس کو ہم زمین پر ایسے بھی خطے شمال ضرور بنا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں پھر اس سے یہ ہم معلوم کر لیں گے کسی طرح کرنے کے بعد اس سے اتنے درجے کا زاویہ بنائیں گے تو یہ جو لکیر کھینچیں گے پھر اس زاویے پر تو یہ این قبلے کی طرف جا رہی ہوگی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو اب وہ کلیا کیا ہے وہ کلیا بہت آسان سا ہے اس میں پہلے اس کا کچھ جو اس طرح کی معلوم چیزیں تھی ان کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے معلوم ہوں گی تو ان کو جمع تفریق ضرب تقسیم سائن باس ٹین کر کے ہم بجہ تک پہنچ جائیں گے سب سے پہلے دو چیزیں جو معلوم مشہور ہیں ٹور الردول برتر برد اور برت दो चीजें दो मशहूर हैं दो मजीद चीजें हैं लिख देता हूं तून बलक वो है हमारा बहत्तर अशारिया चार छह का ऐसे ही है बलत जी और अर्जुन बड़द हमारा چونتیس اشاریہ ایک ایک ہے تول برت کو ہم آپ ارجن برت کو ہم کہتے تھے بیٹ کو طول برت ٹی بی ٹھیک ہے پہلی دیر ٹی ٹیبی لکھا ہے میں نے کہا نمبر پر تول مکہ وہ بتائیے نا ہمیشہ وہی رہے گا مکہ وغیرہ کا تول وہ ہے انتالیس اشاریہ آٹھ دو اس کو ہم ٹی ایم کر دیتے ہیں ٹول مکہ پھر ارض مکہ یہ ہم کر دیتے ہیں ارض مکہ ہے اکیس اشاریہ چار دو ہم کر دیتے ہیں ایم मक्का ارض مکہ ہے بی ارض بلد ہے ٹی بیول بلد ہے ٹی ایم تول مکہ ہے ہاں ارض مکہ میں بتائیے کیونکہ مکہ کا جو اردو ہمیشہ وہی رہے گا مکہ وہاں سے چل کر مدینے نہیں جائے مکہ میں رہے گا یہ چیز مکہ مدینے سے لے کر آئے مکہ مدینہ دو لوگوں نہیں مکہ مدینہ تھے گئے زمزم جیسے ہمارے زمانے میں تو وہ آدمی ہوتا تھا آپ پتا نہیں پانی بن گیا بس الگ ایسا زرزلہ نہ آئے ادھر تو نہیں آنا ادھر آ تو اللہ مارے گے دیکھ جائے گی یہ ہو جی چار چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اب ایک کام کرتے ہیں کوری کی طرف رواں دوا ایک کام وہ کام یہ ہے کہ آپ ایسا کریں سن بلت یعنی پی ارض ال چونتیس اشاریہ ایک ایک منفی ارض مکہ اکیس اشاریہ چار دو ایسے کریں اگر کیلکولیٹر میں لکھیا چونتیس اشاریہ, ایک ایک منفی اکیس اشاریہ, چار دو تقسیم کر دیں دو کے ساتھ تین چار پانچ چھ آشاریہ تین چار پانچ تین چار پانچ اس کو محفوظ کر دیں آپ ہاں بہت تیز ہوتے ہیں جلدی سے حل کر کے بتا دیتے ہیں ہاں جو پرانے ہوتے ہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں پرانے ای ای چونتی سے ایک چونتیس اشاریہ یہ ہے کہ ان کو انگلی جو ہے نا اپنی جگہ پہ نہیں لگتی ہے ادھر پتا نہیں چلتا کہ کدھر والے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے نا ایک جو دو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے بہت مسئلہ ہوتا ہے جو پرانے کے آلات ہو جاتے ہو چکے ہیں بات نہیں ہے یہ شو زبان کی طرح کا مسئلہ ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے یہ تو ایک دیا بھی ہو پھر بوڑھا بھی ہونے جمع ہو جاتے ہاں اس کو جو ایک چونتیس شری ایک ایک منفی اکیس شری چار دو تقسیم دو اس کو محفوظ کر دیں آپ ایکس میں ایکس میں کر دیں اور خود محفوظ کریں گے نا تو پہلوانا نکل جائے گا جگہ خوش کیا ہے وہ خود نکل جائے یہ کریں یہی چونتیس اشاریا ایک ایک جمع اکیس اشاریہ چار دو تقسیم دو جواب آئے اس کو محفوظ کر دیں آپ اگر ایک عمر تو لکھنا چاہتے ہیں پھر بریکٹ لگا دیں تو آسان ہو جائے گا بریکٹ شروع کر کے نا چونتیس یعنی ایک ایک جمع اکیس یری چار دو بریکٹ بند کریں تقسیم دو اسی کے ساتھ لکھ دیں برابر کا بٹن دبا دے آ جائے گا خود چونتیس یعنی ایک ایک جمع میں اکیس اشارے چار دو بریکٹ میں اس کو بند کر لیتے تقسیم دو کر لیں برابر کا بٹن دبا دیں دو جواب آئے کیا جواب آ گیا ستائیس اشاریہ سات اس کو محفوظ کرنے والے میں محفوظ کرنا شوق ہو گیا اس کے بعد پھر یہ کام کریں طول بلت یعنی بہتر ایشائیاں چار چھ منفی طول مکہ یعنی انتالیس آٹھ دو بریکٹ بند کر کے تقسیم دو نہیں بریکٹ آپ ویسے ڈیزر میں لگا دیں ایسے لگا دیں تقسیم دو کر دیں ایسے نہیں بریکٹ کے ساتھ اس کا تعلق کون ہے سب میں لگا دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اس کو برکت برائر برکت کے لکھیں گے تو پہلے برابر کا بٹن دبا کے پھر تقسیم کرنا ہوگا اور اگر بریکٹ کے ساتھ لکھیں گے تو ویسے تقسیم کر کے آخر میں برابر کا بٹن دبا دیں تو کیا جواب آ گیا اس کا اس کو ایک نمبر ایک مسئلہ شاید دو ساتھ آ رہا ہوگا کہ ارض برد سے ارض مکہ کو ملتی کیا پھر برابر کا بٹن دبا دیا اور پھر دو سے تقسیم کیا اس کے بعد جب محفوظ کرنے لگتے ہیں تو محفوظ کچھ اور ہو جاتا ہے یہ ایک مسئلہ پیش آئے گا تو اس کا طریقہ یہ پہ جب آپ نے تقسیم دو کر دیا تو پھر محفوظ ڈائریکٹ اس طرح نہ کریں بلکہ پہلے انسر جس کے اوپر لکھا ہے اس کو دبا کر پھر محفوظ کریں تو پھر وہ صحیح محفوظ ہو جائے گا یہ کال ایک کر کے دیکھ لیں یہی محفوظ ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر آپ ایک کنڈیا لکھ لیں اپنے کیلکولیٹر میں اسی طرح سے جیسے ہے ٹین ان ورس شو کس ایکس تقسیم سائن وائی تقسیم ٹین ایف ون پلس ٹین انس سائن ایس تقسیم کس وائی تقسیم ٹین f ریکٹ بند سراور کب بٹن ٹین انورس بریکٹ شروع کس ایکس تقسیم سائن وائی تقسیم ٹین ایف بریکٹ ون پھر جمع کی علامت ہے پھر inverse انورس بریکٹ شروع سائن ایکس تقسیم کس وائی تقسیم ٹین اور بریکٹ بند کیا جو بارہ چھ ہے؟ اس کا مطلب کام خراب ہے آپ کا <متحدث> ہاں اتنا آنا چاہیے نوے اشہریا تو اور بھی کڑ گڑبڑ گڑ جن کا جواب غلط آ رہا ہے وہ یا پہ علامت غلط لگا رہے ہوں گے یا <تصفح> <رہا ہوں گے تصفح> محفوظات اس کے ٹھیک <تصفح> رہے ہوں گے ایک سو پانچ اشاریہ ایک سو پانچ اشاریہ دو آٹھ چھ یہ ہے ایسا جواب کسی کا کوئی سے کم یا زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز غلط کی وہ بڑے کہ پہلی مرتبہ یہ کام کرتا ہے جواب آیا ہے ایکسٹ کو اکثر ساتھیوں کا آ ہے تو لہذا یہ جو ایک سو پانچ اشاریہ دو آٹھ جواب آیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے شمال اور جنوب کا خط آپ کو معلوم ہے خد شمال جنوب معلوم کیا دھر پہ کہ خط شمال جنوب کیسے معلوم کریں گے اگر آپ کو شمال اور جنوب کا خط معلوم ہے تو اس خط پر اتنے درجے کا زالیہ بنائیں تو وہ آپ کا کھاتے قبلہ بن جائے یہ مسئلہ شمال ہے یہ جنوب ہے تو اس پر کوئی بھی نکتا لے لیتے ہیں ہم لوگ اس خط کے اوپر یہاں آپ ڈی رکھیں گے ایسے کر کے پروٹیکٹر کہتے ہیں ڈی کہتے ہیں یہ اس کے نبے درجے کا زاجیہ ہوتا ہے یہ اس کا سو درجے کا زاویہ یہ ایک سو پانچ درجے کا زاویہ ہے ایک سو پانچ اشریہ دو درجے کا مسلم یہاں زاویہ ادھر آپ نشان لگا دیں گے پھر اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے لمبا خط کہیں یہ جو زاویہ بنے گا یہ ایک سو پانچ درجے کا ہوگا ایک سو پانچ اشریہ دو اور یہ جو خط ہے یہ خط کبلا ہے اس کو دائرت کی بلا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہتح قبلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جی قبلہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہتے ہیں پھر اس کے اوپر خط کے اوپر یہ جو آپ نے ختے قبلہ بنایا ہوا ہے یہ اس کے اوپر آپ نبے درجے کا ذریعے بنائے ہیں ایسے یہ آپ کی سب بن جائے گی ٹھیک ہے جی یہ کتے قبلہ ہے اس قبلے کے اوپر آپ خاتے سب بنائیں گے تو یہ سب بن جائے گے نوے درجے کے زاویے سے کوئی مشکل کام ہے بظاہر تو مشکل نہیں ہے لیکن جب عمل کرتے تھوڑا مشکل لگتا ہے اس لیے کہ یہ زاویہ بنانا یہ آستے, آستے سمجھ میں آتا ہے دیو وکتی کچھ ڈی کو زیادہ استعمال جس نے کیا ہوگا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جس نے ڈی استعمال نہیں کیا اس <coughs> کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ تو آ لیکن کرنا پڑے گا ہاتھ سے کیسے یہ بنے گا جی سب جو ہے خط نو... جی قبلہ سے جی ہاں خط قبلہ سے یہ خط قبلہ ہے اس سے نبے درجے کے بنائیں زا یہ اپنائیں گے ادھے وہی دید رکھیں گے رکھنے کے بعد نبے درجے پہ ہے اس کے اوپر ایسے یہ وہ ایسا ایج ٹائپ ایک ہوتا ہے مستریوں کے پاس ایسے ہوتا ہے نا اس کو گولیاں کہتے ہیں یہ ادھر رکھنے اور ادھر خط کے شام سے تب بھی چل جائے گا ادھر اس میں بھی حکومت ہوتا ہے یہ مدد کی وجہ سے یہ اس کو ڈیل کر دیں انتہائی گھٹیا درجے کے ڈیے <laughs> <laughs> <laughs> اس کے پھر لٹی دوسرے سے نہیں ملتے اس کو ڈی کہتے ہیں اور اس کو مسلس بھی ہے گونیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بونیا بنا اس کے ذریعے سے آپ ادھر اس کے اوپر آپ نے ایک سو پانچ درجے کا سادی بنا لیا ایسے اور پھر اس کے اوپر آپ رکھ کے ایک اس طرح کر کے یہ نوے درجے کا بنا سکتے ہیں دوسرا اس کے اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایسے رکھ کے اور ادھر بھی خط لگا سکتے ہیں ایسے جدھر مرضی لگا دیں ہاں سب بن جائے گی تو اس کے ذریعے اس بھی لگا سکتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہے تو آپ کو بڑے چاہیے ہوگا یہ ڈی ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے تو بڑی ڈی ہوتی ہے آج کل بڑی ڈی مل جاتی ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے <تصف> بس آپ کو پہلے خط شمال جنوب معلوم ہونا چاہیے ضروری ہے فتح شمال جنوب آپ اسی طرح نسوت ہار کا وقت نکالنا آتا ہے آپ کو پھر نہار کا وقت یہ تو جس نسبتہار کا وقت لے لیں اس وقت جو سایہ ہوگا اس کے اوپر خط کھینچ لے خط شمال جنوب کر دیا اس کے اوپر ڈی کر کے آپ یہ ساوی ایکس پانچ کرنا یہ سوادی کے لیے سو پانچ ہی رہے گا سوادی اور یہ تو کوئی بچے چھبیس کلومیٹر میٹر ادھر ادھر ادھر کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ اتنا ہی رہے گا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ عموماً جو مساجد جہاں بنی ہوتی ہیں نا پرانی مساجد وہ اس شمال سے نبے درجے پہ ایسے بنی گی ایسے بنی ہوئی ہیں تو آپ ان کو توڑ تو نہ بیٹھ جانا ایسا نہ ہو کہ اپنے علاقے میں جا کے مسجد میں چیک کرو اور ساڑھے توڑ کر بھی ایک غلط ہے تو ان پڑھنے لینا جیسے بھی وہ جب وہ مسجد توڑ کر دوبارہ بنانے لگے تو پھر آپ ان کو مشورہ دے دیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیں ورنہ اس کو نہ چھیڑیں نہ اس کو جا کے چیک کریں نئی مسجد جب بنائیں تو اس کو ایسے رکھائیں سمجھ میں آ رہے ہیں جب نئی مسجد بنائے تو اس کے اندر آپ یہ ایسے رکھیں سیدھا یہ کبلا لیکن پرانی مسجد کا نہ آپ چیک کریں خصوصاً عامی آدمی کے سامنے کبھی بھی اس کو چیک نہیں کرنا چاہیے صحیح جی. <laughs> وہ تو ہم تو وہ بھی لوگوں اور تو کہتے ہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عامی آدمی کہتے ہیں کبرے سے تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو ممازی نہیں ہوتی وہ بہت شک میں پڑ جاتے بے وہ جگڑے ہوتے ایک ایک مسجد میں تین تین چار چار سبیں بنی ہوتی ہیں آپ یہاں تو پتا نہیں رواج ہے کہ نہیں کراچی میں کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایک آدمی نے آیا اپنا ایسے سب بنائی دوسرا آیا اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں اس نے وہ ایسے بنا دی ادھر کی بجائے تیسرا یہ صحیح نہیں ہے اس نے وہ ایسے بنا دی تین تین سبیں نشانات ہو گئے پھر کسی کو بلا ہم کے ہمیں بلا کے لے جاتے ہیں کہ اب آپ بتاؤ کیا ہم جا کے اس کو ایک طرف بتاتے ہیں تو وہ پھر وہ صحیح بتانا پڑتا ہے جب کہیں اختلاف ہو جائے پھر آپ اس کو صحیح بتاؤ لیکن جب اختلاف نہیں ہے تو آپ کسی بھی مسجد میں جا کے خامکار کام کا ڈراموبائزر کرو <تصفح> آپ اپنے تک محدود رکھو اس کو فن کو یہ فن دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تو جب آپ دیکھیں کہ کسی مسجد پہ ٹیڈی ہے تو رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو آپ نئی مسجد بنائیں گے تو اس کو آپ ایسے ایک سو پانچ کو بنا دے. اس کے لیے ضروری ہے پینتالیس ڈگری جی؟ ہے, ہے اس کی صورت کیا ہوگی پینتالیس جو پینتالیس ڈگری ہے انحراب کی گنجائش ہے اس کی صورت جی ہاں یہ پینتالیس ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ ٹبلا ہے آپ کا ادھر جی. مثلا ٹھیک ہے اصلی ٹبلا ادھر ہے لیکن کسی نے مسجد بنائی ایسے کسی نے بنا لی ایسے کسی نے بنائی ہے ایسے کسی نے ایسے بنائی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے میں ایک خط کہ یہ پینتالیس ڈگری کے ادھر یہ نبے ہے نا یہ پینتالیس ڈگری ادھر بھی 45 ادھر اسی طرح ادھر سے خط کہے تھا ایسے ادھر 45 ڈگری ادھر ہی پینتالیس تو یہ جو خط بلا ہے اس سے 45 درجے ادھر 45 ادھر یہ وہ جیحت قبلہ ہے اس کے اندر اندر نماز ہو جائے ہے اگر اس کے اندر اندر کسی کی مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اس کو نہیں چھی لیکن ٹھیک ہے اور یہ تو زیادہ زیادہ پندرہ درجے کا مسئلہ ہے نا اور پندرہ ایک بنتے ہیں پندرہ درجے کا مطلب ہے اتنا اتنا فرق ہوگا اتنا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر پینتالیس سے باہر کسی کی نکل گئی ہے کسی کی مسجد ادھر بنی ہوئی ہے اس کو آپ کہیں کہ آپ سی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو کہنا ضروری ہے اس کی تو نماز نہیں ہوگی نا چلے جائے گا جیل سے نکل جائے گا باقی اس کے اندر اندر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو جانے کو یہ پینتالیس درجے کے اندر اندر اس کی کوئی اصل یعنی یہ کہاں سے ہم اس طرح کیا یہ اصل میں اس کو پوری بحث شامیہ کے اندر پوری اس پہ بحث ہے کہ یہ پینتالیس جیل سے قبلا کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہ وہ چہرے سے انہوں نے لگایا ہوا ہے پوری عبادت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے ہی مدور ہے یہ تو ادھر سے خط ادھر ادھر چلا جائے گا ادھر سے نکلے سیدھا ادھر چلا جائے گا ادھر سے سیدھا تو یہ حساب یہ کا بنتا ہے انہوں نے اس طرف بنایا اس میں دیکھیے ادھر سے یہ پینٹل ایک جی ہلا اس کے اندر اندر ہے تو کوئی بات نہیں یہ بات جو دو ضلع ایک جگہ ملتے ہیں خاص کر یہ ہمارا ہری پور ہے بہت بڑا ضلع ہے یہ وہ ہری پور کا ہے اور یہ غازی ان کا آخری علاقہ ہے جس پھر ہمارا سوا بھی شروع ہوتا ہے تو یہ نقشوں میں بھی مسئلہ بنتا ہے اور یہ سم کی قبل تو وہاں پر یہ قریبی لوگ وہ کیا کریں گے نہیں وہ تو اپنے علاقے کا دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ فرق ہے تو اسی کے مطابق اپنے علاقے کا نکالنا ہونا چاہیے ضلع تو بلوچستان کے ضلع تو بہت بڑے ہیں تو بلوچستان کا ایک ضلع خود ادھر ہے اور وہ دو سو کلو تک جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ضلع کے لیے اب ایک نقشہ بنائے اس میلوں میں بنانے پڑیں گے پچیس کلومیٹر تک کے لیے بنائیں اس سے زیادہ پھر اپنا نقشہ پردیپ بنائے ٹھیک ہے یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی کہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ زاویہ سمتے کبلا نکالنا ہے سمتے کبلا کا زاویہ کیا ہے ہمارے یہاں ستیہ کبلا کا زاویہ کیا ہے تو زاویہ سمتے کبلا ہمارے پاس ایک سو پانچ اس کنیا میں اگر جواب آپ کا مثبت آتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس مثبت جواب آیا تو اگر جواب مثبت آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شمال سے بطرفے مغرب گھومیں کتنے درجے اگر یہ جواب منفی آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شمال سے بطرفے مشرق گھومیں ٹھیک ہے ہمارے جو علاقے ہیں تو ہم کیونکہ بیت اللہ سے اس جانب میں ہیں تو ہمارا جواب بھی ہمیشہ مثبت میں آئے گا منفی میں نہیں آئے گا اگر منفی پہ آیا تو سمجھو کہ وہ غلط کام کیا اور جو ہے مسل ہے مراکی شہر فلاں وغیرہ ان کا جواب منفی میں آئے گا وہ بھی ادھر سے ادھر کو گھومیں گے ان کے لیے ادھر گھومنا ہوگا ان کا جواب بھی پھر منفی میں آ جائے گا تو اس کو دیکھ یہ ہے کہ اگر مثبت میں آیا تو سمجھو کہ شمال سے بطرفے مغرب اگر منفی میں آیا تو شمال سے بترفے مشرق ایک تو یہ دوسرے کہ بعض جگہوں میں یہ شمال ہے اور اس سے ادھر کو مغرب ہے ادھر تو ہمارے کمرہ ایک سو پانچ ٹھیک ہے لیکن بال جو گومے بال کلیات میں آپ کو مل جائے گا وہ ادھر سے ناپتے ہیں سمت کی طرح سمت سمجھتے ہیں روکی نظام میں بتایا تھا اسمت شمال سے بتر پھر مشرق ناپے جانے والے درجان وہ سمت کی طرح ناپتے ہیں तो वो इसको 360, सौ साठ कितना बन गया जी, दो सौ 255? दो वो कहेंगे कि स्वाबी कि की पुल दो सौ पचपन है स्वाबी की बिला दो सौ पचपन है तो वो 255 जब कह रहे हो ना آپ سمجھ جائیں تو یہاں سے کہہ رہے ہیں اس کو غلط نہیں کہہ کہتے پولیس یہی کہہ رہے لیکن وہ ادھر سے ناپ رہا ہے یہاں سے اور ہم لوگوں نے ادھر سے ناپا ادھر سے ایک سو پانچ ہے ادھر سے دو سو پچپن ہے تو وہ سارے کلیات مل جائیں گے آپ کے تو اس میں یہ ہوگا یہ دو سو پچپن یہاں کی سمجھے کی بجائے جنوب والے کا وہ بھی سے کریں گے آئے جنوب والے تو خود بتانا وہ تو کلیئر ان کا بدل جائے گا نا انہیں کلیب ہوگا وہاں بالکل اس کے خط کے اوپر اگر ہے نا پھر یہ ہمارا کلی جواب ہی نہیں دے گا یہ ایرر آ جائے گا اس کو یہ گا کہ کام نہیں ہوگا سر غلط کام کر رہے ہیں یہ میں جواب نہیں ہی دیتا ٹھیک ہے تو اگر اس سے ادھر ادھر ہوگا مطلب یہاں ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ شمال سے ادھر جائیں ادھر یہ اعتبار شیمال سے کر شیمال سے آپ ادھر جائیں اس کا شمال ادھر بنے گا کہ شمال سے ادھر جائیں یا ادھر جائیں وہ بتائے گا یہ ہوگا اگر ہوئی چور برد ہے جو اس کا مکہ کا ہے تو پھر وہ جواب لیجیے گا یہ دس منٹ باقی ہیں ابھی تک یہ ہم نے زاوی سمت قبلہ یہاں دیکھ لیا اب کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اعلان ہو جاتا ہے ویڈیو میں ٹی وی میں اخبار میں کہ خلا تاریخ کو आज लोग अपनी मस्जिदों का किबला ठीक कर लेना इतने बचकर इतने मिनट पर ऐसे होता है खुला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर अपनी मस्जिद का किबला ठीक कर लेना साल में दो मरक ऐसा होता है उसकी वजह आपके समझ समझी हुई होनी चाहिए कि वजह क्या है वजह उसकी आसान सी कि मक्का मुकमा वो है मंत्र के हारड़ा کا ہار رہا وہ سورج کی سڑک ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے یہ ہار رہا ہے ہم لوگ ادھر رہتے ہیں مہتو جلد میں تو یہ منت کا ہار رہا میں کم کر یہاں پر اس جگہ ہے تو سورج کی سڑک ہے یہ ساری سردی میں سورج وہاں سے کلو غروب ہو, ہوتا ہے گرمی میں یہاں سے کلو غروب ہو, ہوتا ہے لیکن آسے سے چلتا جاتا ہوتا ہے تو سال میں حکمت مرتب ایسا ہوگا وہاں سے چلتے چلتے چلتے جلدی سورج جب جلدی نہ وہاں سے شروع ہو کے ادھر آئے گا تو مکہ کے سر سے گزرے گا سر سے گزر کر ادھر آئے گا ایک دن ایسا آئے گا پھر یہاں سے ایسے چلا جائے گا ادھر یہاں سے پھر واپس جب جائے گا جاتے جاتے پھر دوبارہ مکہ کے سر سے گزر کر پھر ادھر آئے گا تو سال میں دو مرتبہ ایسا ہوگا کہ سورج مکہ کے گا تو گا तो हमें अगर पता चल जाए कि आज संतुल राष्ट्र के कहते बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ऊपर आएगा और वो होगा मकर के निःसार का वक्त मकर के का होगा अगर हमें अगर हमें पता चल जाए कि सूरज यहां से चलकर कितने बजे हमारे वक्त के द्वार से कितने बजे मकर के सर पर पहुंचेगा तो फिर जब सर पर पहुंचा हुआ है وہ سورج مکہ के کے سر کے اوپر हुआ ہوا ہے تو اگر ہم نے سورج کی طرف روک کر لیا تو ہمارے مکہ کی طرف روک ہو جائے خود بخود اور سورج کی طرف روک کیسے کریں تو اس کا آسان طریقہ آسان طریقہ طریق یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بلب لگا دیا جائے ادھر اوپر بلب لگا دیا جائے جس بلب کی وجہ سے یہ بلب کی تو سایہ نہیں بنتا ہے دوسرے سلک بنتا ہے چیزوں کا سائے بنتے ہیں اگر یہاں اوپر بلک لگا دیا جائے اور اس پورے حال کے اندر یہاں یہاں یہاں مختلف جگہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو لوگ ہوں گے بلک اگر یہاں لگا ہے تو میرا سایہ جائے گا ادھر کو ادھر آدمی ہوگا اس کا سائے ادھر جائے گا ادھر جو ہوگا اس کا ادھر جائے گا ادھر ہوگا تو اس سائے ادھر کو جائے, جائے گا کیونکہ بلک جو خالی شن میں سایہ جائے گا سب کا سائے ایسے ازر ازر جائے گا لیکن یہ جو سایہ ہوگا میرا سایہ اگر ادھر پہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سایہ ہے اس کی طرف اگر کسی نے رخ کر لیا تو وہ ایسے سیدھا جائے گا اور جو اس بڑھ کے نیچے جگہ ہے اس کی طرف رخ ہو جائے گا اسی بلد کے سے جمع سایہ. <تصفح> بلد اس کو بلف کے نیچے سے ہو گیا گا وہ سایہ ادھر والا آپ اس کو سایہ ادھر جانا تھا لیکن اس سائے کے اوپر اگر خط کھینچ لیا تو وہ سیدھا ادھر آ کے جمع ہو جائے ادھر والا ادھر آئے گا ادھر والا ادھر کے ادھر سے ادھر جمع ی طرح جو سورج اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل بیت اللہ جو اوپر ہے تو ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں سورج نظر آ رہا ہے اس سورج کا سایہ چیزوں میں سیدھی چیزوں کا سایہ جدھر بھی جا رہا ہوگا وہ اس سائے کے مخالف شد میں لکڑی کی جڑ میں جڑ کی طرح رک کریں گے تو وہ کیوڑا ہوگا اسی وجہ سے جب وہ دو دن آتے ہیں تو دو دنوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ وہی دنوں میں سایہ تو لہذا کوئی بھی سیدھی چیز کھڑی کریں جس اس کا سایہ باپ کھینچے وہ بہت اللہ بس کوئی مسئلہ نہیں پہلی بات تو ہے نا آپ سادہ سے سادہ سمجھ میں آتی ہے ابھی یہ بات رہ جاتی ہے کہ وقت پتہ کیسے چلے گا اس کے لیے پہلے تو وہ دن تلاش کرنا پڑتا ہے جس دن سورج مکہ کے سر سے گزرے گا اور وہ دن وہ ہوگا جس دن جو جتنا مکہ اکرما کا ارض ہے اتنا سورج کا محل ہے سورج کے محل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج خط استعا سے اور ہوتا سے اتنے درجے ادھر تو خطے استفا اور وہ سمالی خطے استعمال तो ایک और کے معذات میں ہوتے ہیں جب اگر مکہ اکرما یہاں سے اکیس سے یہ چار دو درجے ادھر ہے تو جس دن سورج وہاں سے چار دوسرے گزرے گا تو پھر دوبارہ چار دو ہوگا ان دنوں میں گزرے گا پھر آگے چلا جائے گا تو سال میں دو دن آئیں گے تو اس فہرست سے جو ہمارے پاس بین شخص کی فہرست ہے اس سے وہ دن تلاش کرنا ہوتا ہے جس دن سورج کا مین اکیس شہریت چار دو. وہ جی تلاش کریں کون سے دو دن اکیس جون ہے جی ستائیس میں پندرہ جون ہاں یہ دو دن ہوں گیا لیکن ٹائم ختم ہو گیا پھر وقت مکرو ہو گیا. ستاس مئی اور پندرہ جولائی یہ دو دن ہے اسے جن دنوں میں سورج کا مین جو ہے وہ اکیس شریعت چار دو یا اکیس شریعت چار یا اکیس شریعت تین نو اتنا کمی قریب ہوگا تو جو زیادہ قریب اس کو لے جس دن زیادہ قریب ہے اٹھائیس مئی کو نہیں مئی مئی کو کیا ہے بج کر اٹھارہ مئی بارہ بج منٹ کا بجے इक्कीस एशारिया तीन पांच आठ सी तारीख है सत्ताईस मई ठीक है और जु, जु, जुलाई में देखें कौन सा इक्कीस अशाड़िया चार चार ये कौन सी तारीख है 15 जुलाई ठीक है जी ये दो दिन है جن دنوں میں سورج کا میل تقریباً وہی ہے جو کہ مکہ کرما کا میل جو عرض ہے ان دو دنوں میں سورج ان کے سر سے گزرے گا بیت اللہ کے سر سے گزرے گا اب سر سے گزرے گا تو یہ مطلب ہوگا کہ جس وقت بیت اللہ کا جس وقت بیت اللہ کا نشن ہار ہوگا یا مکہ مکرما کا نشپن ہار ہوگا اس وقت ہی سر سے گزرے گا تو مکہ مکرما کا نشف ہار جو ہوا ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا کہ مکہ مکرمہ کا نسکنہار کتنے بجے ہے اس کا آسان طریقہ بہت ہی آسان طریقہ جو آپ نے ایل ٹی ایم نکالنے کا طریقہ تھا نا ایل ٹی ایکال کا ایس ٹی ایل ٹی ایم بنایا تھا اس کے جو کلو میں آپ کیا تھا کہ ایس ٹی ایلس یا مائنس جو بھی ہے فلس ٹی ایس ایچ کو آپ پچہتر کہہ دیں میں ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں تول اسٹینڈرڈ تھا نا انہیں کا ڈالنا پچہتر منفی تور مکہ انتالیس اشوریا آٹھ دو پندرہ بس ہے یہ جی منفی انتالیس اشور آٹھ دو پندرہ एस इस, इस तारीख का 27 सत्ताईस मई के एस टी एम क्या निकलता है बारह अशारिया ग्यारह अशारिया नौ पांच चार जमा पचहत्तर मनफी उनतालीस अशारिया आठ दो तकसीम पंद्रह इसको जरा कैलकुलेटर में डाल दें چودہ شایہ دو نو نو چودہ دو چودہ دو نو نو اسکوائر گھنٹے چودہ सत्रह सत्तावन इसको आप कसर खत्म कर दें अठावन अठारह चौदह अठारह दो बजकर अठारह के, के सत्ताईस मई को दो कर, मिनट पर सूरज बिजली बहतुल्ला के ऊपर होगा आप उसके तरह रुक कर लें या उसके साय के ऊपर चीज की साय के ऊपर अफत खेज बस بیت اللہ بن جائے گا اس میں جو بارہ بجے ہیں تو یہ وہاں کی جی اس میں جو بارہ بجے ہیں یہ وہاں کی جی جی وہی آگے دوسرے والا آپ خود نکال لیں گے ان شاء اللہ سوچتے رہے کل تک کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا منگ سلام مندر دیکھ لیجیے مسنت کرانی شہر بتا سوتا بس ہو گیا مسنت نہیں آج آفٹر جب یہ مطلب رسی وساتا اور اس کی ملکی اولا اور مل گری دس کا فارم روپئے واقعی مل گری پکوان تلکی پڑی اتنا پھر سامنا